رسلی اللہ رسو کریم الحمداد آج ایات آباد شادی پرم جا رہے تھے تو راستے میں شفاق صاحب نے کہا کہ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ فنا پلا دکان میں سودا خرید رہا تھا آدمی نے پوچھا کہ کیسے کہ کہتے ہیں کہتے میں نے کہا کہ جب اذان ہو جائے آپ دکان چھوڑ کر چلے جائیں گاہوں کو دکان کو چھوڑ کر چلے جائیں مسجد کو بس آپ یہ فلاں تو وہ آدمی پڑا حیران ہو سلسلے کی برکت ہے کہ ایک سلسلے کا کام ساتھی اس دشکن سے رات کی بات بتائی کہ وہ دس سال لوگ میں نے مجاہدہ کرتے ان کو پتہ نہیں چلتا میں نے کہا اس کا تو صبر یہ ہوگا کہ فناف اللہ کو کہتے جس کی زبان لٹک رہی ہو تو اس کا بے رہا ہو اور اس کو کچھ پتا نہ چل رہا ہو کہ کیا دوس میں ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے فناف اللہ کو کہتا تو مغرب سے پہلے میں نے ایک ساتھی کو لطیفہ سنایا نا کہ کچھ لوگ پیر بابا صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی کرامتے سنی انہوں نے بڑی زیادہ تو ملاقات کے لیے گئے ہاتھ وہاں گزری صبح جو ہے تو ان کے دربار کے خانقاہ کے لوگ ان سے کو مبارکباد دے رہے تھے مبارک مبارک کیا بات ہے ان نے کہا پیر بابا کا پیٹ بیٹا پیدا ہوا ہے جو لوگ گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا تو باہ پیر بابا بھی یہ کام کرتے ہیں یہ خیال تھا وہ تو فارغ ہو رہے تھے فارغ ہو رہے ہیں اور احمد آباد ہم ذکر میں جاتے ہیں نا وہاں کھلتے والے ساتھیوں نے کتاب تھی کہ ہمارے پیر صاحب کی کتاب ہے وہ کتاب خیر میں علی میں نے کہا گھر جا کر پڑھیں گے تو احتفاق ہے نا اس نے اس کو کھولتے اس خبریں پکی نا باتیں پکی نہیں آئی تو میں نے کہا کہ بچیا جمعہ جمع پر انہیں معاشی میں آئی سلسلے برکت ہوئی پکے کچھ پکا خبر ہو کچا خبر پکی بات ہو کچی بات تم معلوم کر رہے ہو کتابوں میں لکھے ہوتا ہے کہ فنا بکا کی مناظر حاصل کر لی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ فنا پانی فی الحال باقی فل یہ کوئی ایسا آدمی ہوگا جو کہ ہاں پر چھوڑتا ہوا تھا ہوگا نہیں. ہاں؟ ہوا پر کرائے گا اور پانی پر چل کر آئے گا یہی تصور ہے جی ایسے پہلے زمانے میں تصرفات کا بہت دور گزرا ہے ساغب صاحب یہ کتابوں میں حوالے آتے ہیں نا ایک زمانہ تصرفات کا بہت دور ہے یہ جہاں جو شاہ قبول رحمۃ اللہ علیہ ہے نا کالونی بھی ہے شاہ قبول کالونی اور ان کی گدی بھی ہے ان کوئی اولاد بھی ہے کہ نہیں ایسے ہی گد نشین ہیں اس پر ان کی ایک شاخ جو ہے تو اس میں یہ چین کے فرال کی طرف آپ جائیں نا تو وہاں پیمال شریف کا ایک علاقہ ہے پہاڑوں میں جہاں ہمارا اجتماع ہوتا ہے نا خانقاہ میں اس سے بھی میرا خیال کوئی پچاس مل اوپر ہے وہ اور آگے میں تو ان کی ایک میں وہاں پر آباد تھی اور یہاں پر آباد تھے ایک دن سخت بارش ہو رہی تھی تو رات ان کے دروازے پر دستے تو میں کون انہوں نے کہا کہ میں پیمان شریف سے فلانا آیا ہوں دروازہ کھولا انہوں تو ایک دیکھے میں ایک طرف جو کٹے گا پڑوس کے وہ گوشت ہے اور ایک طرف جو ہے تو یہ تو ہے کھیس ہے لکھان کھیس کیسے کہتے ہیں نہ, آج ملہ خان جہ فیل ہوا نام اتنا آج سوال کا جواب نہیں دیا سوال کا جواب دیا کہتے ہیں جی آپ بتائیں بتائے چلے ذاہر صاحب بتائیں جیس کسے کہتے ہیں ساگر صاحب خیس کسے کہتے ہیں کوئی یاد نہیں بتایا پوری کلاس میں جی اور گرم چادر ہوتی ہے کیا ہوتی ہے جی چادر ہوتی ہے سرجاز صاحب صحیح بات کر رہا لیکن جی ہاں کیا اس کی جو جانوا سو جائے جلدی سو تو اس کو جو پہلا اس کو کھینچ کے اس کو میں کہتے ہیں بولی کس نے کہا جی آن بولی ان کو میں کہتے ہیں پنجابی میں بھی میرا خرا کھیس کہتے ہیں بولی جو ہے ان, ان میں کہتے ہیں تو دیش کی وہ ہو پکی ہوئی تھی وہ میٹھی ہوئی تھی ایک روشنی ہوگا ادارے میں یہ رواج ہے کہ وہ جانور کو جسے بھینس وہ بچا دے رہی ہوتی ہے انکھیں باندھ لیتے ہیں اگر کٹا ہو تو پہاڑی علاقے میں کٹے کا کچھ فائدہ نہیں ہے یہاں جو بال پکاری جی؟ وہاں کچھ فائدہ جی؟ اس کو ذبح کر لیتے ہیں اس کا گوشت بغیر سرخ کیے کھانے کا نہیں ہوتا پکا ہو تو وہ کچھ نہیں ہوتا سرخ کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ آپ عجیب بات کر رہے ہیں کہ بھینس نے بچہ دیا ہے اور آپ کھیس اس کی اور وہ لے کر آ گئے گوشت کا روش کیا اور بچڑے کا لے کر آئے ہیں اور علاقہ جو ہے تو دس دن کے سفر کا ہے اور سخت بارش ہو رہی ہے آپ سوکھے ہوئے بالکل خشک کپڑوں میں کھڑے ہیں تو اس نے کہا کہ وزن سے پاسا راگ لے اس کے اوپر سے بادلوں کے اوپر سے گزر گیا تو اس میں یہ ہمارے مشتاق سال کی بڑی تحقیقات تعلقات ہیں نا یہ بتا رہا تھا کہ جب یہ جا رہا تھا تو ریپور سے جب گزر رہا تھا تو وہاں اس کا جو ہے تو جوتا کے رکھ نیچے تو وہاں نیچے کوئی دوسرا صاحب تصرف تھا تو جوتے کو پکڑ اوپر سے پاڑے کہ جوتا تو سنبھال نہیں سکتے اور بات کے اوپر جا رہے وہاں عجیب کیا تصرف ہے قوت ہے جو کہ بزرگی اور لاہیت و اللہ کا تعلق نہیں ہے سبب جو ہے یہ روح کی قوت ہے اس کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا ہمارے جو سرخ مال والے ہیں یہ بزرگ کہاں سے آئے جی؟ ہیں غریب آباد اچھا جی آپ کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں مدرسے میں پڑھتے ہو مدرسے والا نظر آ رہا تھا نا تو ان کے لیے وہ ایک میں نے اس بات کہنی چاہیے نا کہ ملکہ بلکی آ رہی ہے سلمان اسلام کا دوسرا خط جب گیا تو پتہ چلا کہ ملکہ بلکی آ رہی ہے تو سلیمان اسلام دربار میں گا کہ ملکہ بلکی کا تخت کون لے کر آئے گا ملی صاحبان تو آئے سر جس سے ثبوت مانگتے ہیں ہمیشہ دہری تو سوزیوں کا حال ہوتا ہے نا پر بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ علیہ السلام نے کہا کہون آیا کال افریقہ میرا جن نے انا اناجی کا قبل تخوا میں مقام افرید جن نے کہا کہ میں آپ کے اس جگہ سے سے پہلے پہلے اس کو لے آؤں گا تو مجلس لگی ہوئی تھی مجلس جو ایک گھنٹہ ہوتی ہے ڈیڑھ گھنٹہ ہوتی ہے دو گھنٹے بعد یعنی ڈھائی ڈھائی گھنٹے بعد کر برخاست ہو جاتی ہے بہت طرح لوگ ہم میٹنگ ڈھائی گھنٹے ہی کر سکتے ہیں پر. بس وہاں کرتے ہیں تو وہ فریض جن نے کہا کہ وہ ڈھائی گھنٹے میں بیت المقدس یروشلم کو اس علاقے سے لا سکتا ہے یا آج تک زمین کا داخلہ ہے سنا سناس ہے یروشلم کو وہ ڈھائی گھنٹے میں ڈھائی ڈھائی گھنٹے میں لا سکتا ہے قال کام وہ آدمی جس کے پاس تھا کتاب جلم اس نے کہا انا تا گلا کہ میں تو پلک جھپکنے میں لے ہوں اب آپ کا نام کیا ہے جی جی افیزلہ صاحب جس پاک اس جگہ سے گزر رہے ہیں درس میں تو استاد صاحب سے کہے کہ وہ علم کتاب کیا تھا اور اگر وہ علم کتاب جو تورات میں تھا تو کیا فراج قرآن سے بڑی کتاب تھی کس میں نہیں ہوں اور وہ کیا علم ہے اور کیسے حاصل کیا جاتا ہے ہاں؟ اور میں جو ہے تو میں دا دا خبر نہیں دس اقرا کو پڑھنا پڑھنا بھی یہ فرق ہے نا وہ کہتے گی الم کتاب کیا چیز ہے ہمارے مول صاحب کا کال اللہ چوب اللہ کا سو کتاب تو دیکھیے اس کو کہتے اتنا غور نہیں کر سکتے فائل مفول فائل ہے اور کتاب جو ہے تو مفول ہے ایک جار ہے ایک مجرور ہے ایک فائل ہے ایک مفول ہے تو وہ کہتا ہے علم ہے کتاب جناب کیا چیز ہے اور یہ جو تخ کو لے کر آ گیا وہ کیا یہ علم کتاب ہمارے بھی ہے ہم بھی لے کر آ ہیں آج کے اثر صاحب نہیں ہے میں یہاں بیٹھا ہوا تھا کہ باولپور سے ایک آدمی گیا کہ جی, جی میں آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں میں نے کہا جی آپ کیا سیکھنے کے لیے آئے آپ سے کہا جی میں میں عظرسی سے وہ تصرف سیکھنے کے لیے آیا ہوں جس میں جن میں قابو میں آ جاتے ہیں تو اس کو اٹھا کر ایک آنے باز میں مکہ مکرم اتار دیتے ہیں مدن اتار دیتا ہے تو میں وہ تصرف سیکھنے کے لیے آیا ہوں اور سنا تھا اسے ہمارے سلسلے کا ایک تو بڑا دلچسپ آدمی ہے اس نے کھانے سیکھا ہے کھانا سنا ہے اس کو تو اس نے کہا جی میں نے یہ سنا تھا پھر میں نے اس کو کیا پتنی ایسے کپڑے پہن کر را رات کے ایسے بگت میں ایسی جگہ پر ایسی خوشبو شا خوش کر پھر پتہ کتنے ہزار اس کو پڑھنا تھا پھر میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھ پر موکل ظاہر ہو گیا جن نہیں موکل موکل ظاہر ہو گیا اور وہ جب ظاہر ہو گیا تو اس نے کہتے میں اس کی موجودگی کے کو برداشت نہ کر سکا مجھے برداشت تو خوف ہو گیا اور یہاں تک وہ چلا مجھ سے چھوٹ گیا پھر کو کسی نے بتایا کہ تم کسی وقار مائر آدمی کے کرو گے تو پھر تم برداشت کر سکو تو میں نے کہا جی اما تو کچھ بھی نہیں آتا میں یہ چیز سیکھی نہیں ہے نہ ہمارے سلسلے میں نہ سیکھی نہ میں آتی ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر ایک مشکل کام ہے بغل کو قابو کر کے اس پر سوار ہو کر آنے باعث اترنا اور پلاج اترنے سے بڑھ کر مشکل کام ہے اور وہ ہے خواہش نفس کو روکنا یہ سارے سے مشکل ہے اور وہ بات کربیلا اطلاع اگر آپ نے دس ہزار دفعہ چلوی پڑھ کے بغل کو قابو کر لیا تو یہ دس ہزار ایسے کسی پڑھنا ایسا ہوا جیسا آپ نے دس کروڑ کی مزدوری کر مزدوری کے لیے کام شروع کیا کیا اور دس ہزار جیب میں ڈال کر واپس آ گئے تو ایسا ہوا. ایک دو آدمی داخل ہوئے کٹھے مدرسے میں دینی مدرسے تو ایک جو تھا وہ پڑھتا رہا دوسرا جو ہے دوسرا جو اس کو پڑھنا تو اچھا خاصا مشکل کام ہوتا ہے اس نے دیکھا کہ اس کو پڑھنا نہیں آ سکتا تو وہ بھاگ گیا سے اس کو یہ چسکا لگا کہ میں جا کر تصوف اور فقیری اور یہ چیزیں سیکھتا ہوں تو گیا کسی گاس چڑھا اس نے جنگلوں میں گزارا گزارا آخر اس نے کچھ سیکھا جو سے اردا درد کے بعد وہ جو طالب علم تھا وہ تھا جلال ہو گیا آیا گزرتے ہوئے ایک دریا گیا رات کے راستے میں دریا پر کوئی کشتی کچھ چیز بھی نہیں ہے تو اتفاق اس کی ملاقات ہوگی اس فقیر کے ساتھ جو اپنا امجبات تھا وہ فقیر ہو کر آ گیا اس کے ساتھ ملاقات ہوگی تو اب یہ انتظار میں کشتی گئی ہوئی ہے وہ دوسرے کنار لوگوں کو چھوڑے گی پھر گی پھر مجھے بٹھائے گی اور روس میں بٹھائے گی اتنا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ جو وقت لگتا لگے گا اب دوسرا جیسا فقیر ساتھ جو تھا اس نے کچھ پڑھا پڑھایا اور اس نے قدم رکھا اور دریا پار کر کے ادھر پہنچ وہ جو کشتی آئی تو یہ عالم جو تھے یہ بھی بیٹھے اس میں یہ پار ہو گئے تو اس نے کہا کیا سیکھا تو نے ہم نے یہ سیکھا بغیر جو ہے تو اس کے کشتی دریا پر چل کرائے اس کو پار کیا تو ہم نے کہا ماشاء آپ نے آٹھ آنے کا کام سیکھا ہے کیوں کشتی کا کرایہ آٹھ آنے تھا <laughs> آپ نے آٹھ آنے کا کام سیکھے اور ہم نے علم سیکھا بلکہ قدرت سے <laughs> ہم نے علم سیکھا ہے <laughs> یہ دو باتوں میں بڑی بڑا اشتباء ہوتا ہے تصرف کو لوگ بزرگی سمجھتے ہیں اور ایک جو ہے تو سمجھتے ہیں اس کو دمگری کو بزرگی سمجھتے ہیں لوگ دم تاویز کرنے, کرنے والے ہیں اس کو بزرگی یہ ان دونوں دونوں کا تعلق مرلہ کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں یہ فن ہے علیحدہ فن ہے. اس لیے وہ بعض لوگ وہ بیچتے ہیں نا کوئی کوئی تعویذ کوئی کرنے کے لیے تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے ہم نے کون سا شکرانہ لینا ہوتا ہے تو میں کسی کو مثلا اکتالیس گراسر ہے علاقے قرآن جو پڑھنا ہوتا ہے مرغی کے لیے نا تو میں معاذ صاحب کو کہا کرتا ہوں وہ پڑھ کر مار کے دے رہتا ہے تو تو کھرا نوٹ ہے پرانے پاس کیا ہے تو کھرا نوٹ ہے کابل لنگڑے کو سو روپے کا نوٹ دیں جتنی اس کو ملے گی سبزی اتنی جو ہے تو چودھری صاحب جو کو ملے گی تو اپنی ذات سے کھڑا نوٹ ہے اور کو دوسری کی ضرورت نہیں ہے وہ اتنی بات کو کوئی پڑھ رہے اللہ فضر کر دیتا ہے تو نہ دمگری جو ہے تعلق ماللہ ہے اور نہ تشرف الگ ماللہ ہے لکھا نا کہ شیطان کو اتنا تصرف حاضر ہے کہ وہ مشرق کا مغرب آنے واحد میں آنا جانا کر لیتا ہے مشرق مغرب تک آنے واحد میں, میں آ جاتا ہے تو چلا جاتا ہے اور جس حضور باسط سے پہلے تو جی شیاتی جناز جی چڑھتے تھے چڑھتے تھے اوپر اور آسمانوں کے قریب جا کر آسمانوں کے مذاکرے سن لیتے تھے کتنے جن کو وہ ہے عروج او اور تصرف ان کاسل ہے ایک گالا کا کوئی تعلق نہیں تعلق مالا کچھ نہیں دوسرا سنگن نے لکھا کہ اگر وہاں پر اڑنا کمال ہوتا تو چڑیا وہاں پر اڑتی ہیں تو اللہ کے ولی کا چڑیوں کا تو پھر کوئی خاص فرق ہوا عطا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بہت مارکت الب کتاب ہے عجیب و غریب ہے تو بہت دلچسپ اس میں لکھا ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مریض حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات لکھے ابھی بھی اجمیر کا ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ پانی پر چل کر پار ہو گئے حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ شیخ بھی ہیں پیر بھی ہیں استاد بھی ہیں اپنی پار ہو سکے دوسرا واقعہ ہے کہ حسن نے بصیر رحمتہ اللہ کی گرفتاری کا حکومت وقت نے حکم دے دیا وہ آ کر ان کے دریا کے کنارے ان کے عبادت خانے میں انہوں نے اپنا لے دی ابھی اجمیر رحمتہ اللہ علیہ کی اب باعث لوگ آئے کہا کہ شاسن ہے پولیس پر آئے تو یہ ابھی بجمی کہتے ہیں کہ ہے اندر ہے وہ یا اللہ اس کو اتنا پتہ نہیں ہے اللہ کے بندے کو کس موقع پر آدمی کی جان بچانے کے لیے ہے تو وہ بات جو ہے تو اس کو بدلنا جائز ہوتا ہے اتنی سکھ سمجھ نہیں ہے خیر ان لوگوں نے کہا پولیس والے کہا, کہا اندر ہے یا اللہ اندر آ گئے اندر آ کر پھرے پھرائے چاروں طرف اور باہر اندر تو نہیں ہوتے کہا بھائی اندر ہے میرے سامنے اندر گیا وہ پھر نہیںر گئے نےا کرتا ہے آج بھی نہیں ہے وہ جب چلے گئے تو حسرت مزید احمد اللہ نے باہر نکلے میرا تجھے اتنا پتا نہیں تھا کہ میں جان بچاتا ہوں نے کہا حضرت صاحب میری زبان دھوپ چلتے نہیں میں کیا کرتی ہوں کہا اچھا چلو اس کو تو چھوڑو پھر تھی کیا کر دیا تھا کہ وہ میرے اوپر ہاتھ رکھ رکھ کر پھرتے تھے اور مجھے نہیں دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا میں نے اسی دفعہ فلانی صورت پڑی اور میں جانے میں متوجہ ہوا اور میں نے کہا یا اللہ حضرت حسن آپ کے حوالے ہیں کہ باجود ان ساری کرامتوں کے ظہور کے حبیب رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ سے کم ہے کیوں کو اہل علم ہے یہ دوسری قسم کی ایک فضیلت تھے جن کو حاصل ہو گئی ہے یعنی؟ وہ ان کے پاس نہیں ہے لیکن درجہ اللہ کے تعلق کا ان کا زیادہ ہے کیونکہ استاد ان کے علم میں استاد ان کے اصلاح باطن میں اصلاح نفس میں اور تربیت دینے میں مقام ان کا ہی تو یہ مضمون کیا بیان کر رہے تھے اس کی طرف پھر مڑے ہیں شاہ صاحب کو جو کتاب تو یہ ان کے ایک وزیر تھے آصف برخیہ رحمۃ اللہ علیہ آصف برقیہ سلیمان اسلام کے وزیر تھے اور یہ جو تھے تو یہ جگہ جو ہے یہ ڈاکٹر سیاست فضر ہے شاہ صاحب نے کیا لکھا ہے کہ علم تصرف تھا اکرامت تھی جی؟ تھا کرام جی؟ کے ساتھ ہے کہ وہ تصرف حرف ہے اللہ کا نام نے کہتے ہیں کہ اسم اعظم جب ایک دفعہ پڑتا ہے آدمی تو چھ سات دن سے اٹھ نہیں سکتا ہے اس کے فیس کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے آ. اور شیخ عبد القاد جلانی رحمت علیہ ایک ایسی تفصیل دو ہیں کہ جو گیارہ دفعہ پڑھ سکتے تھے سبحان پڑھنے کا ایک بات نہیں حال ہے اس کے مولانا نصری صاحب ساری بات اس میں اعظم پر کی ہے نا پر آخر میں لکھا ہے کہ اس میں اعظم اللہ ہی ہے کوئی دوسرا کام نہیں ہے کہ اس کے پڑھنے کا ایک حال ہے اور یہ تز کرت اللہ میں ہی وہ کس کا واقعہ لکھا ہوا ہے اس میں دریا میں ڈالنے کا بھائی گستا بھی رحمت اللہ لکھا ہے کسی کو یاد ہے آدمی نے کہا کہ مجھے اللہ کا دیدار کراؤ سرم نے کہا جی جب آساد رحمت اللہ کا یہ پڑا بھی تھا رمضان میں نا ہاں جب فساد رحمۃ اللہ کا اللہ کا دیجیار کرا اس نے کہا اللہ کا دیدار کا. دیا میں نہیں ہوتا لیکن وہ پیچھے پڑ گیا خاد محمد اللہ کہتے ہیں کہ آدمی میرے پاس آئے ہمارا مردہ زندہ کر دوں کرتا ہوں تمہارا مردہ زندہ کروں بڑی تکرار کی اس کے بعد جب جاگنے کا کہہ رہی ہے یہ زندہ کر سکتا ہے کرتا نہیں اتنا بڑا بزرگ ہے زندہ کر سکتا ہے کرتا نہیں کہا کہ اللہ انہوں نے کو بھائی اللہ کا دنیا میں نے کہا پیچھے پڑ گیا تو ہم نے اس کو اٹھا کے دریا دجلا میں پھینکا وہ کسی اور کسی یا مجھ میں بیان کر رہا ہوں تو پھر اس میں تو کہا کرتا ہوں ان نے دعا مانگی کہ یار لس کو ڈبو ہی نہیں لیکن انہوں نے دریا دجلا پر تصرف کیا کہ وہ ڈبو نہ سکے تو جو ڈکی لگی انہوں نے کہا کہ یا جفر صاحب یا جعفر صاحبہ کے لیے مجھے بچاؤ تو اے نے اے نے شور مچایا مچایا جب تو ان کو پتہ چلا کہ آپ جو ہے آخری گھڑی ہو گئی ہے اب کوئی نہیں بچاتا بننے کہ یا اللہ فضل فرما یا اللہ فضل فرما بس ان پانی پہ سروس کیا تو پانی نے اچھا کنارے پھینکا جب کنارے پھینکا تو ان کا دیدار ہو گیا ان نکاح جو ہو گیا کس وقت میں نے سب کو یا جعفر صاحب یا فلاں یا فلانے جب میں نے یا اللہ کہا ہے نا کیا مجھے پتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے تو اس وقت میں تو مجھے وہ کیفیت حاصل ہوئی ہے بس میں سمجھتا ہوں کہ وہ جدار تھا لطیفہ سنا ہے تو ایک دیہاتی آدمی جا رہا تھا راج نے کہا کہ دو اللہ کے نام پر دس روپے دہ در دنیا ستر در آخت دس دنیا میں ملیں گے ستر آخر تک ملیں گے کتنے سال بات ہے دس روپے دیں سو روپے ملیں گے میں سارا دن اگر لگاتا دس روپے دے کر تو میں پچاس ساٹھ روپے لے کر آتا سارا دن کر کے اس نے دے دی جی اس کو سے آیا کہ آج شام کو بصر کو ملیں گے مغرب کو ملیں گے رات کو ملیں گے نہیں صبح شاید تک ہی مجھے آگے ہوں گر گئے ہوں گے نہیں ملیں گے دن بھی گزر گیا غم کے مارے دکھ سے اس کو دست لگ گیا اب بار بار گیا کھیت میں تو ایک بار جو بیٹھ رہا تھا نا فصل کٹی ہوئی تھی تو نیچے اس سے جوار کے وہ نیچے سے ہوتے ہیں نا یہ بیٹھا تھا مڈ اس کو زور سے لگا جو دکھا زخمی ہوا کھڑا غصہ آیا ہوتا مارا مڑ کو زور سے پیر سے اور مڈ ادھر گیا اور اس کے نیچے جو ہے تو سو درم پڑے ہوئے تھے اس سے اٹھا کر جو ہے تو لائے کرنا ہے اس سے اب دوسرے پھر گزر رہا تھا تو آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر دو داد دنیا ستت رہا تو اس سے جواب میں کہا کہ ملتے تو ہیں لیکن اتنا آگاہ نہیں جاتا ہے سے بسو کیسانی نے کہا کہ ہو گیا لیکن اس وقت جو حال ہوا ہے اس وقت جو حال ہوا ہے یا اللہ کہنے کاف سے ہوا ہے بات انترقی کرتا ہے کرتا ہے اللہ کے نام لینے میں کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے یہاں تک اتنی پھر واپستگی ہو جاتی ہے صبح جب رگ رگ رواں رواں بال خالی سمت علی نلو دہم وہ قلوب ہم ذکر اللہ سارا بدن دل سارا اللہ کے ذکر کو محسوس کرتا ہے ہم نے فقراء سے سنا ہے کہ ذکر کرتے ہوئے بدن پٹھے جلد دل محسوس کرتا ہے آخر میں ہڑی اور ہڑی کا گدا اس گرمی کو محسوس کرتا ہے صحیح سفید صاحب بن میرا پسند یعنی اثر ڈالتا ہے یہی ڈاکٹر ہے بزرگان, ہوتا بھی بھی سے پہ بزرگ سے ذکر ہونا چاہیے ایسے وہ تفصیل الطاف صاحبی ہو سی تو اس کے لیے تو اس کو محسوس کر بس ہو گئی نا باقی آیت ہو گئی نا ذکر کے اخوال کو باطن انسان کا محسوس کرتا ہے تک اس کا سوٹ تو سارا بدن اور اس کی جو ہے تو جلد ایک ساتھ نے بتایا انہیں کہا کہ اا... وہ بتایا تھا مات نے کہا کہ یہاں جگہ یہ کالی ہو گئی تھی سارے ساتھیوں ساتھ نے بتایا انہیں کہاں ہو گئی کہا وہ دن تھے جب میں ذکر کرتا تھا تو اس میں ذکر کی گرمی اور شولہ اللہ کے وقت یہاں سے ایسے ہوتا تھا تو صحیح جگہ کالی بھی بات یہ کہ تصرف اور دمگری یہ بزرگی نہیں ہے اس لیے لوگوں کی زندگی تصرف والوں کی اور دمگروں کی زندگی ٹھیک نہیں ہوتی ہے کوئی بیچ میں لا کے ڈرا ہو تو وہ کوئی لوگوں کی کوئی خراب رہنمائی بھی نہیں کرتے اور میں ایسی الٹی سی کی پیسے پلے جا رہے ہوتے ہیں جا آدمی پہ رہے تو کے راستے کے ہوتے ہیں اناڑی ہوتے ہیں کئی آدمی ان سے خراب ہو جاتے ہیں میں خانقاہ میں گیا تو بزرگ کے تھے کا مرید آیا ہوا تھا اس نے اونٹ پٹاخ باتیں شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ آدمی جو ہے وہ اس کو ہو گیا ہے جس وقت آدمی باتیں بیک کیوں جائے سر کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں میں کہوں باہر لوگ آ رہے ہیں اندر کیا ہو رہا ہے وہ اللہ آ رہا ہے یہ ہو رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی اور اس بیماری، اس بیماری تو سمٹم ہو گیا نا تو بیماری کو ہوگا ڈاکٹر کیا کہتے ہیں چہلو فری ہو گیا نہیں جی؟ چہلو جی؟ ہو گیا تو اس کا تو ان کے مریضوں نے کہا یہ مقام حیرت میں چلا گیا ہے تو میں نے کہا کیا تعلیم درجات غلط فرمائے حضرت والا شانی صاحب رحمتہ اللہ علیہ انہوں پہلے سے اس بات کو بتایا ہوا ہے کہ مریض کو ایسے چلانا ہے کہ وہ ذہنی یا دل دل کا یا دماغ کا بیمار نہ پڑ جائے یہ کوئی مقام حیرت نہیں ہے یہ اس کی برداشت زیادہ کام کرا کر اس کو بیمار کیا ہوا اور اناڑی پیر کی علامت ہوتی ہے تو اس سے مریض کا یار ہو جاتا ہے یا اگر پیر ٹھیک ہے تو مریض کی احتیاطی ہوتی ہے اب وہاں اسپتال میں فیم صاحب ذکر کرتے تھے صبح جو بارہ دس بہار کا ذکر ہوا تھا پونا گھنٹے کا ذکر ہوتا ہے ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب تھے اور ایک بڑے خدا تھے ان دونوں کو بھی شوق چھوڑا کہ ہم بھی کریں گے جب کوئی کرا کیا تو ایک جو ہے تو سر میں درد ہوا اور ایک کا میدا خراب ہوا تھا ایک کو پپٹ سر ہوا تو میں کہوں تو میں نے نفس لفظ واضح لکھا تھا جو ذوق میدا والوں کو جاری ذکر ہم نہیں کراتے ان کو پپٹیکلسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور جو لوگ دماغی بیماریوں کے لیے علاج دے رہے ہیں یا جلد کی بیماریوں کے لیے علاج دے رہے ہیں گزارا ذکر نہیں کراتے جاری ذکر بڑی تالک ملا مغوف نہیں ہے وہ تو ہر ایک آدمی کی صحت حالات کے مطابق اس کو چلایا جاتا ہے جتنا اس سے برداشت ہو ہے ورنہ تو آدمی کو تین دنوں میں ایسی جگہ پر پہنچایا جا سکتا ہے وہ ایک آدمی نے شہر پڑھانا اس نے کہا کہ آآ آآ خدی کو کر بند اتنا چار تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری مزہ کیا ہے تو دوسرا کوئی ہی اس نے کہا خدی کو کر بل اتنا کہ تٹھے پہ چڑھ جائے تو <laughs> <laughs> <laughs> خدا بندے سے خود پوچھے کیا یہ اسی خدا بدخت پوچھا بچے بکے کیسے اترو گے ایک دو چاہیے پر چڑھ گئے اترو گئے کیسے آدمی کو ایسے وہ بدو کی گولی کی طرح اوپر کو فائر کر کے چڑھانا تو نہیں ہوتا ایسا چڑھانا اس کو برداشت بھی کر سکتے اس کی صحت اور شاعری ساری چیزیں بحال رہے ہیں اور کام کا آدمی یا علوم میں حضرت محمود علی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانے کے بارے میں تو یہ لکھا ہے کہ جو لوگ دو وقت کھانا کھاتے ہیں ان کی کیا اصلاح ہوگی ایک وقت کھانا کھانا چاہیے پھر ہم نے تھوڑی سی رعایت کر کے یہ لکھا ہے کہ اگر برداشت نہیں ہوگا تو ایک وقت کے کھانے کو دو تقسیم کر کے دو وقت کھا لینا چاہیے لیکن نیند کے بارے میں امام ہم تو نے ہم لکھا ہے کہ نیند آٹھ گھنٹے کرنی چاہیے کھانے کے بارے میں اتنا مجاہدہ تک وہ لے جانے کا کہتے ہیں کہ ایک وقت کھانا کھائے گا لیکن نیند کے بارے میں آٹھ گھنٹے وہ بھی لکھتے ہیں جس آدمی کی آٹھ گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہے اس کو پانچ گھنٹے کرائیں تو اس پر واردات کی احتیاط شروع ہو جائیں گی لیکن کرے گا سارا بدن بجے گا آدمی کو آدمی سے ہوا کو جائے گا اور پانچ گھنٹے سے چار گھنٹے کراؤ تو اس ہو جائیں گے تین گھنٹے نیند کراؤ تو آدمی مجذوب ہو جائے گا پذارے کے پہاڑوں میں مزدور بنانے والا تو ہے نا اے? اس کو پچن کا بابا بنا کر بٹھا دیتے ہیں اس کو کیسے پہنچتا ہے کھلانا آ گیا چلا گیا کھلانے کا کام ہو گیا نہیں ہوا بس وہ ہو تو لوگ کہتے ہیں بس بڑے پنجے بزرگ ہو گئے اور سرڈرٹ ہوتا ہے جس سے آدمی کی شخصیت کو تباہ کیا ہوا ہوتا ہے آدمی کوشو آواز ختم کرا کے اور اس کو جو ہے تو اس حال میں کر کے بٹھا دینا تو گویا اگر آدمی نے جان بوجھ کر کسی شیخ نے مرید کے ساتھ ایسا کیا ہے تو اس نے ماسی اور گناہ کے بھی رکھے ہوا ہے اور اگر ناڑی ان کو پتہ نہیں ہے تو سر وہ سے ہو گیا ہے تو بچارے معذور ہیں تو بوجھ والی مثال ہے نا پروفیسر صاحب بوجھ والی کیا مثال ہے نہیں یاد ہے میں ایک آدمی تخت پر گیا اتر نہیں سکتا تھا تو بوجھ نہیں گا گاؤں کا سب سے بڑا جو داناتے ہوں گی مستی کا اس کو لے کر آئے تو اس کا فکر ہے کوئی فکر نہ کرو بس اسے استقبال مضبوط اس کے باندھا اس نے جھٹکے کیا دس آ کر نیچے گرا اور گرتے ہی مر گیا لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا میں نے کہا کہ اس کی قسمت خراب تھی ورنہ اس چیز سے میں نے کتنے آدمی حکومت اب بجائے اپنی غلطی کے اس کی قسمت خراب تھی جنوبی افریقہ میں بھی تھا تو وہاں اٹھارہ سال کے لڑکے کا ختمہ کرتے ہیں اور اٹھارہ سال کے لڑکوں کی ایک جماعت بناتے ہیں پوری اور اس کو شہر سے باہر نکال کر جنگل میں لے جاتے ہیں جھاڑیوں کے نیچے ان کے یہ بستر وغیرہ بچھا کر ان کو ڈالتے ہیں اور ان کے یہاں ایک ڈاکٹر کہتے ہیں ویش ڈاکٹر جادوگر ڈاکٹر وہ آتا ہے وہ آ کے ساروں ختمہ کر لیتا ہے اس کو کیا پتا ہے کہ اس کو کرنا ہے وہ کرنی ہے وہ انفشن نہ ہو سیپٹک نہ ہو پیپ نہ بنے تو کوئی وہ مدافعہ ٹھیک ہوتی ہے بچہ بچ ہیں جن کی نہ ہو ان انفیکشن ہو جاتی ہے تو پر یہ نہیں کہا کرتا کہ یہ کوئی غلطی ہو کہتا ہے کہ یہ زہریل ہے یہ آدمی جو ہے نا یہ زہریل ہے اس لیے ان کو زہریل نہ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہوتا ہے تو اگر ایسا ناڑی ہے تو تو وہ فضری سارے کے سارے عمال کے قرآن و عزیز سے مستمد اور مصطفی ہیں اور اس میں یہ ہے کہ نظر کی گہرائی ہے جو ہر کسی کو اتنی نہیں ملی ہے ہمیشہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر صاحب امام صاحب کے ساتھ ان کے دو شاگردوں نے اختلاف کیا ہوا ہے تو میں غور کرتا ہوں کھودتا ہوں کبھی کبھی میں اس جگہ کو پہنچ جاتا ہوں جس جگہ سے امام احمد رحمۃ اللہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ واقعی اس کی بہت بلندی ہوتی ہے اس وجہ سے اس تک پہنچے ہوتے ہیں شاگرد نہیں پہنچ پا رہے ہوتے ہیں. اس جو مسئلے کو اسی طرح سے بیان کر لیتے ہیں جو ان کی ہے جو مقام جب انہوں تک پہنچ نہیں پاتے اچھا ڈاکٹر سیاح صاحب سوال کا جواب دے گا. کہ ماں حفاظت احمد اللہ نے ایک طرح بیان کیا ہوا ہے اور شاکب کا دوسری طرح بیان کیا ہوا ہے جی؟ سائیبین کے نفت پر دے دیا اس پر بغرال میں چل پڑے تو انفید سے نہیں نکلتا اور گنہگار نہیں ہوتا کہ انفیت کا گنہگار نہیں ہوتا ڈاکٹر سیاح صاحب کس وجہ سے نہیں ہوتا ہوتے صاحب ایک طرح کہہ رہے ہیں اور طرح کہہ رہے ہیں امن کی بات کو چھوڑ کر اس پر عمل کروں فیم کا ایک حد ہے انسانوں کی اور اپنے فیم کی حد تک سوچنے کے بعد حق سمجھ کر بات کو پہنچ گئے اس پر عمل کر لیو ان کو یہی اللہ کا عمر ہے کہ اپنی کوشش کر کے ہاتھ کو پا کر اس پر عمل کرو اگر کوتا بھی ہو گئی تو ہم اس کو قبول کر لیں گے اور معاف بھی کر دیں گے ہمارے جو ہیں مودی صاحب کہیں گے چیز کا تو آپ کے سبب والی بات ہے کوئی بات نہ ہوئی مفتی مسئلہ فکر تھا مفتی خاتی کا ایک سواب ہے مفتی مصیب کے دو سواب ہیں مفتی خاتی کون سا مفتی ہے جی وہ مفتی اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے جانبداری سے کوشش سے فتوا دیا لیکن بشریت کی وجہ سے غلطی کھا گیا فتوا غلط دے دیا اگلے آدمی عمل بھی کر لی اس پر دونوں کو نگاہ نہیں اور مفتی کو اس فتوا دینے کا بھی ایک سواب ملا مفتی خادی کو ایک سواب ہے اس نے مفتی مسجد کو ٹھیک فتوا دے اس کو دو سواب فتوی دینے کا سواب بھی اور ٹھیک فتوا دینے کا سواب, سواب کیوں کہ انسان تو اس کا جتنا مس اتنا ہے سوچ اور علم کا فیم یہ سطح ہے وہ سطح کی مکلب ہے ہی پابند ہے تو اس لیے سارے فقہ ابھی جگہ پر درست ہو گئے اور جس پر جاری نے کر لیا ہائی کورٹ ایک فیصلہ کر لے اور فیصلہ کسی خاص باریک نقطے کی وجہ سے غلط ہو اور سپریم کورٹ میں دوسرے نہیں لے لیا اور اس پر عمل ہو گیا ان کے فیصلہ کا نافذ ہو گیا اس میں کوئی بندی خطرہ ہوئی میں کہتا ہوں مہینے کے اندر اگر آپ آئے ہوتے اس نقطے کو لے کر سپریم کورٹ میں اور وہاں اس پر بات ہوتی اور یہ فیصلہ جاتا تو ٹھیک تھا آپ آئے نہیں وجہ اس سے رہے گی آپ کا مسئلہ آپ کو کال نا؟ نہیں تھا آپ کو سنا ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہے وہ عدالت میں بیان دینے کے لیے جا رہا تھا یہ قتل کے کیس کا یا کسی گولی کے اس کے کیس کا تو مجھے اس مریض کو دیکھ کر بڑا ترس آیا تھا تو اس لیے میں اس کے اس کی خاطر اس کے اس کا کیس مضبوط ہو اور میں نے عدالت کو خوب ترس آیا جسے کہ میں نے ترس کا حال دیکھا ہے اس کا جو ہے تو کیس مضبوط ہو جائے تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا آپ نے دیکھا تھا اور نے کہا جی سالمی گولی ماری اور گولی اس کے یہاں سے پار کر کے زبان سے پار ہو کر چلی گئی جی تھی وہ آدمی کو زبان جو خون بہہ رہا تھا اور وہ آدمی آیا اس سے پہلے سامنے یہ بیان دیا کہ زبان میں لگی ہوئی تھی بڑا خون بہ رہا تھا جی. لگی ہوئی تھی کا بڑا تھا بالکل جی لگی ہوئی اس نے یہ بیان دیا ہے تو مخالف وکیل نے جج سے کہا کہ جج صاحب یہ بات نوٹ کر لے زبان میں گولی لگی ہوئی آدمی بیان دے رہا تھا نے کہا زبان جب گولی لگی ہوئی تھی تو کیا اس بیان صحیح وہ بیان دے سکا ہوگا جگہ اسے بیان دیا ہے تو کیا اس کے الفاظ کی دائگی ایسی ہوگی جس کو یہ سمجھ سکا ہوگا یا جس کو یہ سمجھا ہو ٹھیک سمجھا ہوگا جو اس لکھا ہے بیان ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک ہو سارا بیان کہتے ہیں بیان اپنی سمجھ کے مطابق اس کو کیسے فائدہ دینا چاہ رہا تھا اس کو مضبوط کرنا چاہ رہا تھا اور بڑا ترس حال بیان کر رہا تھا کہ ترس میں ہم نے یہ بیان کر دیا کہ کیسی خبر ہو گیا مجرو کیا سبحان اللہ تو اصل بات یہ ہے کیونکہ اگر ہوا پر اڑے اور پانی پر چلے اور ہمارے پاس آئے لیکن جس وقت تیری نگاہ غیر محرم پر پڑے اور وہ جھکے نہیں تو, تو کسی کام کا نہیں لیکن جب جھک گئی تو اس کے سامنے سارے تصرفات اور سارے کمانات یہ ہے کیونکہ اللہ تبارک ذرا چاہتا یہ ہے اور فنا بکا کا سشرو کی سی بات نا فنا کہتے ہی اس کو ہیں دو باتوں کو کہتے ہیں ایک تو انسان کے بادن سے بر اسدال اسکینا ریا جتنے رضائل ان کو اخلاق رضیلا کہتے ہیں اخلاق رضیلا یہ زائل ہو جائیں اخلاق رضیلا جو ہے یہ زوال فریض ہو جائے ان کی اصلاح ہو جائے اس کو کہتے ہیں فنا اور اخلاق فاضلہ جو اشے اخلاق ہیں تواز تو ہے توکل ہے ہے, ہے، اخلاص ہے یہ باتر میں پیدا ہو جائے یہ ہو گیا مقام اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی اپنی نفس کی چاہت جس طرح ہمارے ابرخات چھوٹے دیں آدمی وجوہات آدمی اپنی نفس کی چاہت اپنی ضرورت اپنے فائدے اپنے مزے ان کو اللہ کے حکم کی خاطر چھوڑ دیں نفس کے کیسے کرو اس میں مزہ ہے اس میں مفاد ہے اس میں دردبہ ہے اس میں کرو فر ہے اور میں کہا نا یہ سب کچھ ہے لیکن اس میں الگ حکم یہ کن آخری بات آپ کو سناتے ہیں پھر کسی نے ہماری نیند پوری ہونا پھر وہ مجل لطیفہ والی ہوتی ہے نیند پوری ہو جائے پھر بجلی لطیفہ والی ہوتی ہے میں یہی بات درس قرآن مارا ہو رہا تھا درد دے رہا تھا میں تو اس میں آ گیا آدم علیہ السلام کا دانے گندم کھانے والی جگہ کا تسکرا گیا اور اس میں فاسا آدم ابو فغوا کا تسکرا گیا تو اس پر میں نے وہ ابویہ کے کہ کیا میں نے پڑھیا آدم علیہ السلام کا فرمانی ہو گئی وہ جگہ چھٹ کے اس طرح کے الفاظ تو ایک رفایت یہ کہہ رہی ہے دوسری طرف جو ہے تمغیال مسلم کے بارے میں خیدہ ہے کہ وہ معصوم الخطا ہوتے ہیں معصوم الخطا ہوتے ہیں وہ خطا اور گناہ سے کبیرہ سگیرہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں اولیاء یا محفوظ ہوتے ہیں انبیاء معصوم ہوتے ہیں معصوم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ان کے اندر گناہ کا دائرہ ہی نہیں ہوتا قوائے جسمانیہ خوب مضبوط ہوتے ہیں شادی کرنے کا چار آٹھ دس بیس پچاس سو کا جسم کی قوت ہوتی ہے لیکن آ, بدکاری کی طرف جانے, جانے, جانے سے مکمل معصوم ہوتے ہیں جاتے ہی نہیں جی. تھوڑے دونوں مسئلوں کو لا کر اس پر میں نے بات کی تو استفاع ہمارے بہت بڑے سر صوبے کو بھی اچانک آئے ہوئے علمی آدمی ہیں تو دس میں بیٹھ گئے تو انہوں نے بانس وغیرہ بھی کی تو بسپاس میں بھی حصہ لے لیا انہوں نے کہا جی کہ یہ تو عدم علیہ السلام کو اس وقت تک نبوت ہی نہیں ملی تھی تو لا نبوت کا پہلا واقعہ نبوت سے پہلے ہی ہو سکتا ہے تو وقت تھوڑا تھا میں نے کہا اب یہ بھی معذور آدمی ہیں میں نے کہا باس میں کیسے بول چونکہ ان کو کہوں کہ یہ جو واقعام بیان کر رہے ہیں یہ واقف ہے یہ بہت کم کسی نے بیان کیا ہوا ہے اور یہ جمہور کا مسلق نہیں ہے جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ امیال صلام ابو سے پہلے ابو کے بعد ہر حال میں ہر وقت ان کی خیر اب یہ انہوں نے بات کر لی تو ہم نے کہا تفسیروں کی بات تو ہو گئی اب ہم نے ہمارے جن بزرگوں کے ساتھ الگ تھا ان کی خدمت کی ہم ان کی انہوں نے ان کے اٹھائے ان نسل کا کیا کہا تھا ہمارے بڑا صاحب نے دو باتیں بیان کی تھیں فیصلہ کون دو جملے بیان کی تھے نہ فرمایا تو گناہ ایک ہوتا ہے ضد اور نہ فرمانی اور نہ ماننے کے جز میں سے ہوتا ہے کیونکہ آپ جتنے ٹھیک ہوا ہے نہیں کو مو چھوٹے بچے کہتے ہیں ہو گئے اسکول کہتے ہیں ناوے. ناوے. ناوے. اور بھاگ رہے ہوتے ہیں دیر کے جاتا ہوں تو <laughs> تو ایک تو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسا کہ میں نہیں کرتا ہوں وہ جہد اور درمی. اور دوسرا جو ہوتا ہے نقش کے مزے کے لیے کہ اس میں نقص کا فلانا مزہ آ رہا آدمی یاد تو کرتا ہے زد اور ایناد کی وجہ سے کوئی کوئی کل کفارن انیز اللہ تعالیٰ اب انیز کفار کو, کو جو ہے تو وہ ڈالے گا جو کہ گناہ کے لیے ہڈرم ہو اس کو گناہ ہے لیکن میں کرتا ہوں میں اس کو کروں گا جو ہے نا اور جد بازی کے جذبے کے تحت اور حکم کو گرانے کے لیے کر رہا اور وہ کہہ کہ حکم تو ٹھیک ہے لیکن اس کو نقل کا مزہ آ رہا ہے اس کے لیے کر رہا ہے تو عظم ارسان کا نہ جذبۂ اعنات سے ہے اور نہ وہ جو ہے تو نفس کے مزے کو مطمئن کرنے کے لیے ہے یہ بوجھ نسیان کے ہے بوجھ نشان کے بھول جانے کے ہے اور اس نے اتنا ایسا مذاکرہ کیا ہے شیطان نے تو اسے دوسرا اس نے کہا کہ حل عدال کو مداشل کھل دے بلک اللہ میں تو میں بتاؤں گا شہصاد رفت اس کی وجہ تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے یہ تمہارے پسند ہے ہمیشہ کے لیے گے تو اس طریقے سے کرا ایک اللہ کا قرب ہمیشہ کے لیے ہوگا یہ جنت کی نعمت ہمیشہ کے لیے ہوں گی تو جذبہ یہ ہے تو ہمارے جو پروفیسر صاحب تھے وہ سنے انہوں نے سنا اور وہ یعنی وہ جمنے کے قریب ہوئے یہ ساری لگڑا رگڑی جو ہے اسلائے نفس کے لیے है. اور یہ عمومی عام انسانوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعلق تجزیے طریقہ سلوک کا طریقہ ہے یہ عوام مڑنے اور پانیوں پر چلنے اور اس کا اقرامات وہ ہمارے خوشی سے بایا کرتے تو لیا جب ڈاکٹر صاحب پڑھتے ہیں تو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں جو ہمارے بس میں نہیں ہم نہیں عادت کر سکیں گے ایک اللہ علیہ کے جب مضامین پڑھتے ہیں کہ یہ فنا یہ ہے بقا یہ ہے اصلاح یہ ہے کہتے ہیں اس سے محمد ہو جاتی ہے کہ آدمی سیکھ سکتا ہے میں نے کہا سر ہے چیز ہوئی ہے ایسے چیز تو ہے ہی ہوئی یہ بڑے پیٹ والے آدمی کو دیکھ کر مجھے ذرا ہو سکتا درد وہ اس کی تاریخ و خلافا علامہ سویتی رحمتہ اللہ علیہ کی جو میں نے پڑھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابھی کا دلہ ادن اور حیرت ادنہ دونوں کے پیٹ تھوڑے تھوڑے آگے نکلے ہوئے تھے ابلنا کتنا آگے نکلا ہوا تھا کہ تحبت نہیں تھی تو بار بار ٹکڑوں سے نیچے سرکتی تھی وہ بار بار وہ اٹھاتے تھے پھر سڑکتی تھی بات کیا میں تو بہت کوشش تو ان سے پھر کہا کہ کیونکہ آپ تو کیبر کی نیت سے نہیں کر رہے ہیں جیسے میں سوچ رہا اللہ پیٹ اتنے بڑے ہوئے تھے اب بدر کی جنگ میں جو آدمی دس کافروں کو مار رہا ہے قتل کر رہا ہے دس کافروں کو قتل کرنے کچھ نہیں کچھ نہیں کرنی پڑے گی تو ایسے جب واپس آ کرا تھا کہ لوگ نہیں کھائے گا تو کیسے رہے گا تو اس کے لیے پوری بات ہے اس پر ترک تعام تھا مگر صوفیہ کا کول ہے اس پر آپ کو یہ ایسی آئے تو ردیس نہیں نکال سکتے چیزوں سے تخلیق تام تخلیر تام کرائے اپنے آس پہ ضرورت کھائے آدمی ضرورت سے زیادہ نہ ہو کے کھڑے ڈاکار آ رہے نہ ہو تو تکلیف تھا ہماری بانس کو کبھی وہ باز سے نکالیں گے اس کو دیکھیں کوئی آپ بات پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں پھر ذکر کرتے ہیں آپ سے آپ کا کیا نام ہے مال جی ہاں نعمان صاحب آپ کچھ کہ رضمان صاحب تو خوش ہو گیا کہ چلو جی ہمارے پیٹ کی بھی گنجائش نکال دی ڈاکٹر صاحب نے اب تو شکریہ اللہ کرشو والے کہتے ہیں لٹ دینا ہی سبلا صاحب تو بہت بوٹا ہے جب آئے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہو لٹنا ہے کہ بوٹا تو ہوں لیکن سست نہیں ہوں Quan á那